بسم الرحمن الرحیم رحیم صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمت و رحمۃ اللہ و برکاتہ سمجھ شہ پہ صفیہ محمد البشہ صبح مشہب پر تمام برادران اور باقی تمام شامین سب کو شموس نے ایک بار سلام سلامت بھیجو اور آتے سلسلہ دس ہو کہ ہر اتوار لاض سے اصول اعتقادی ناتِ سمجھا سے بیان بیس عقائطن ایک ایک درس ہر اتوار کو جانے چھن لے تھن چپی وعدہ وضد پہ دوی ددرین درست نمبر پانچ پوئی تیر فرمچنگ چھپی کوشش بہ چونو تو دی سلسلے میں جو ہے عاد عقائد گنینا چونکہ جی بہنپ و درین بحث و خدا اندالم الحمد و واجب الوجود ان یعنی ایک ذات واجب الوجود کا ہونا لازم و ضروری ہے دی کا دن متی درسوئی جو مختصراً تھوڑا علمی بحسین جو جاس پو اور اہم باسخری اور شاشی علیہ رحمِ حافظ اصول اتقادین خدای ذات پہ اعتقاد یا پہ پوالے کا کسل وسط کہ انتا تقیدہ کسل کی خدای ذات کے اعتقاد یا پہ, پہ حوالے کا جو ان حکم الدین کی, کی انتا تقیدے کے حامل اعتقاد یا آباد پو ان اللہ کی کا خدای الصحمن حساندہ ذات پو واجب الوجود واجب الوجود ان کا اعتقاد یا پات پا واجب اندر خورفا پسل بھی ستنا گوندے دے درسوں جہاں تک سوال تھی کہ مطلب سنچو ستری دے کہ گوپال دن فینا یا بیو گوپال دن تو یہ سوال پوتی کہ اگر بیف جو گوپال دن فین دے پھر بھی بیبجن پہ بیاؤں سے تعمین ہاں جیوں میں توجو دین سے بھی سو ہے تازہ بھائی جو ہے گوپال چی عورتوں تو ہے دے نہ خوشی کو نہیں آتا آج کل سے تاش ہے دے نہوں پھر سارے یہ نظر بھائی جو ہے بیاہوں گوپا بھی پا وجود پھنجائیں گوپال بیاہوں سے دونوں طرف سے دے سوال پو خٹمین تھا ہاں جی جی نظر واری اور سمجھوں مشکل سے جگہ سوالات مختلف جوابات سوسے بہاؤں گوپا سوسے گوپا یہ جگہ مختلف ہے جوابات کو شہد بے سک ورنہ یوں چوپو یا سوال پوچھی گامی کے گا پیداوان میں مثلا مثلاً جو ہے سترگاہ یا جو ہے سرگیز تاجی وہ ہاں جی سرگیز تازی گوپازن سرگی پھلوؤں گوپازن سرگو خان جو جو ہے سترگو لنگ رہا یارہ تامین سترگوی سترگوی دے پھل تا دی سے دین دول سے یار ورے سے دین دولتا سرگا دنے بال سے پھل زبین ہاں جی یہاں یا سارگو تارگو گوپال دن تھا یا گوپال دھن تو استاجی گوپال گوپال دھن استارگو جو ملتا گوپال اوپر کو یا جو ہے ہرینان پی بڑوقین ہاں جی ہاں جی بڑوق چل کے سن دنوں خوری دبدونی بامپور دوبن دبدھن آخر پنوں ہاں جی دیکھ بنا چوپ آخری باں پوچھی خود بو خدن ہے یا ان خوان چی لسکیت پھن خوانچ کی کے پھن یا آگے دو سو کے دین دو سلسک کے دو سلسکیس یا سوال بھی ان سلم شہن جول بن علمی اصطلاحی تسلسل اور باطل ہیں یوں سمجھو دیو جگہ ذرا کام جم بیچنا عدد نہیں بنتا ہے چیزرگ بھائی جو ہے جو ہے بڑا پچھن جو ہے یا بنگائی نام باں پولس کیسپن بچل کے بڑا پولیس دو ممکن میں چونکہ باپ و بڑا پولیس کے علاوہ بڑا پواس کے ہمجل علم دو اور دو سم, سم. سم باتیں اور یہ چیز کو مشہور پھکوا سے سکا ایک واجب الوجود واجب الوجود مطلب یعنی دین ذات کہ خواہ خری وجود نوں یا سو کہ محتاج میں دُکن پہ واجب یعنی ضروری یا لازمی وجود موجود ہونا لاواج الوجود یعنی کیا ہے وجود یعنی موجود ہونا یعنی ایسی دین پاکزات کی کھو خواہ, خواہ خود بخود موجود دوپا خواہاں خاندان خواہ میں چک پہ دین ذات سے واجب الوجود یعنی دین ذات سے چک دہ خوان خوری وجود ہیں یا سو کے محتاج میں خواہ صرف خالق انمی محلوم انمی خواست خواست خواست خواست خواست خواست ان میں خواہاں معلوم میں خواہاں خواہاں ایک چیز گامل چفی خواہاں سو خواہاں دن میں چپی ہاں جی دے ذات الزمین ذات واجب الوجود ہاں جی ورنہ ہی ہو پھر دوسرے جو ہے دنیا کا جو ہے دے دنیا مرا انسان کن چیز وجود تو اون بن مسلمان کنلا خدا اور خدای دین کنلا شسکن کنلا خدای پیغمبر کن تالم السخن کن تھا بھائی ہاں سلس کہاں تصاضم ہوا ہوا سلس کہ خدا سے قرآنی بین بس آدم و ہوا خدا سے خری دس قدرت کے دن چو سل آدم سل مسکن خدا سے کھری دستے قدرتی کا کن بھیا کن حید طاقت پورے کا سالم جگت کو پھر غف دین دین خدا سے خوری امر روی خری حکم کا روح تہتا من آدم وجود پورے دنیا اس پھر آدم کے نا ہوا خدا سے نہیں پھر آدم ہوا جوڑا ویسے لیکن دی جوڑے بھی کہنا جیتے انسان گامے یا کہ بادت گھر پیدا سو جو بنا اللہ آدم خدا سن دن چک دو بنا اور خدا دین زاچین کی خیر پہ خواہم ازخاس ہو بومن خواص ہو دھر کے پیدا مس خواہ خود بخود موجود پیو دل واجب الوجود دین زاچی خے وجود پر لازمی اور واجب علمت بھی اور خواص المالدن بھی اور کائنات گامہ خاندان جو بت پی اور ہاں جہ دین زاچی کا اعتقاد یا پو ہاں دو مسلمان کنی اور خدائے دین کو نچسپ دوں گا میں احتقاط ان منشاذ نسل میں دیکھا کا واجب ان خدائی بارندی یا اعتقاد پہ یا بات پو کہ خدائے ذات پو واجب الوجود تین. دین ذات ان کے وجود پو ملا لازم ان اور خواہ بھی ذاتی خری وجود اسی کا محتاج میں ہر باقی تمام کائنات ہر شیخ خری کی محتاج پی وجود ہوں عملہ میں خری ذاتوں اسی کا محتاج مت پی دے ذات اللہ خدا تعالی اللہ سے بھی اللہ اور خوص میں کو واجب الوجود ان میں کو ازل میت پی ابد تعیت پی خور کے ذات الرمدی یہ وجود بھی ہاں جی مختلف دنیائی نظراتی پہ قوم کن سانبل شوبنی سنسے ہاں جلمی طبیعت ہے کہ انسان شیب سے وجود ہو جیسے انسان بھی وجود ہوں شادی پا بندر ان پا شدہ سے عرصہ معموش چلے سوشن ہاں جو ہے لیکن <سؤال> جو ہے اگر سے انسان میں نہ انسان وہ حق لیکن درین شدر گسے انسان وامت ہاں شدیر گاہ سے رشی سے انسان تو آمت کو الگ نو محلو میں خدا اندالم سلطنجی جو پہ محلوطین میں حد ہاں بنی اسراعیل اللہ خدا سے سزا تاسنکھ ہوں جو ہے بنی اسرائیل والوں ہفتی جہن درند سکھوں ضمنِ عبادت کیوں خدا سزا تاں سے تن خون اباخ قوم چ خدا سے ذلیل بندل دن چو سر قرآن آتم کیو سر امائیں بندر ارگا سے سے نہ انسان سوت سو پھی پی جی ہاں جو ممکن ہمیں ہمیں لیکن خون چونکہ وہ ذات واجب الوجود چکلا اعتراف مبینہ قائل مبا نت اعتقاد مت بنا اب کھولو سوال وت لے بھائی انڈو چلتاً با بیاؤں کو بالدین فن کو بالدن فن سرگی ساجو کو بالدن فن سرگی فلو کو پال دن فن ہاں جی یہ جگہ ہر چیز کے بارے میں سوال بھی انسان آخر آدمت آدم سلتھ so آدم سلتھ آدم, آدم یا آدم چلتا بسلطن یا سور پہ آگے چلتا رہے گا ختم معامل تو تسلسل بن باتیں لوگ آدم فل آدم بدل بند دو دیا دو ناممکن دور جو بن اسلحم لیکن جو ہے خدا لشف دی خدا ذات پہ واجب الوجود اعتقاد و سب میں دی سوال گاہ جاؤ پاسن میں خدا سے خدا سے گوپا بیاؤں الدنچو یا خدا سے گوپھا بےجل چو خوری جتر آدم علیہ السلام عطا ممت پل دن چوہو خدا سے چوپے کہ بیاؤں چن بیہ ہو چل دن چو خدا میاں امت ایک جوڑا چی خلق بیس کائنات ہر موجود خدا سے جوڑا خلاق بیس. بیس خلا بیسن خون ایک نظام چ خون من۔ نظام پویفت رو خودیسا نرمادی تروب مجیدات کن و جودی اونو بطیاب زکسترگو گوبالدنچو یار تغذیو یا خی فلو گوبالدنچو، فلو گوبالدنچو شنن دول سرگوین چون فلو درخ بسکتیون سن خدا لینن درخ بانداره خدا سیدنچو شنن دینن دوینو خی بقای فرید دا قامت تندیز تاقیل پھر دے فلولا یگ مزید تعزی پھیلائے ہوئے نُے دے سسٹم کو دے نظام کو خدا سے جسر خدا سے فلاقہ ہاں جے خلاقہ فقد درا و حدا خدا سے ہر چیز دن چوز خط اندازہ میں دن والا میں دے ہدایت تو وہی حدت تغوینی ہے ہر موجودات کا اناط ہر موجود اللہ خود زندگی آگے چلائی ہوئے تدبیر خود ہی جب تک دی دنیا باقی تو بہر با نسل ہر موجود ہر سبزہ ہر درا ہر پھلدار غیر پھلدار گاہ میں باقی لطف الخاسی چوک و دن میں ایک چیز دن جو باللہ یا جو پوئی خرید پہ اللہ معروف ایک بقا ایک نظام چک دیں حاکم بس ہاں جی ہندو یا یا نظام پہ ہر چیز ڈھول د اور دنیا ایک نظام کو ہاں جو استادی نظام حیوانات انسانی نظام ہر ایک ان سے کو ہمیشہ جاری رکھے فن دفری مدان اللہ عدین زاد چک دی کائنات کیت بن کہ کی خواہاں صلہ مسکش ہوئی با خواہ صلہ خواہاں اولاد مین میں خواہاں سو سو دن مچو ہوئی خری گت پہ ذات پواں بے ذاتی ہی موجودیت بھی خو خوش ذات پی سوئی کا محتاثمیت بھی خو ہر چیز بے نیاسیت پی سی کو خاں مفوق پی مافوخاتی کا اعتقاج خدا ذبح القرآن اللہ دفن۔ صفات کنن چنگ صفت ہے واجب الوجود دیکھ اعتقاد ہے آپ واجب دیت. تو خدای ذات پر واجب الوجود یولا قرآن ینو سورے اخلاص ینو قلو اللہ شریفی مہدان یاد دیکھ اعتقاد جاپنے خدا خان قسل بینے قلو کہہ دلنیاوی اللہ سمد خدا بین قلو اللہ واد خدا چکھر واجائن خلیان زیبہ میتپین خلیان جوز میتپین آہد آہد دین ذات چیز چکت پیدے چیز خلیان جوز سمد پین اللہ السمت پھر خود ذات کو بے نیاز بادشاہ بچمنت بے, بے نیاز بادشاہ اللہ السمت پھر دینا کے سلم لم یلت خدا لم یلت ولم یلت خان پیدا سو پیداس وحمد خوران سلیسمن خوان نہ سوئی عطم نہ سوئی بومین تو خدا سے قرآن صاحب ولم یکل القف و نحت اور خدا لینا ذپ خدا نے برابر کی شریک کسان کائناتی سو امت یا واجب الوجود تشریف و قرآن سرۂۂ کائنات کائناتین ایک ادین ذات کی دے کائنات پو گامہ زنچی فرشتہ انسانی جنات ان سازی ان پھل فروٹ ان نو نسکر منگانا ہر چیز گاما خدا وند عالمی دے کل شین قدیری دے عظیم طاقت پوئی گا بے کلی شین علیمی دین علم پوی کا ہے بے حکمت پوی کا خدا سے ہر چیز خود گو سوگے کل ہر چیزی تا خیمت تا باقی لس پلکھو انہوں نظام چک حاکم بس اور ہر ایک دے نظام کا ڈول بے پاون بس بیا نسکار سرس پل دنچو انہوں نظام چکنو خلا ڈب سے جو تار خلاف ذوت پر زنچ خلا نظام چکم جو تر ڈول ذوت تو شب روش جو محنہ سال یافظ ہاں جو اور تارے یوں سمجھو جس کو زود نہیں وہ خانگ وانگ ایک خدا شکو آیات کو نینا نشانا دیتے خدا سے زنجس تمام حیوانات قسم و مفشوں گامہ انسانات کا انسان کو مختلف قوم کر جوں گام خدا سے ابتدا ہر ہر موجود ہی ہاں جی خے ابتدا پہ خدا خوانغ فر امر کن فیا خون کا اللہ کن شین کا دیر خد پہ خدا سے اور دے ذات پل ذات واجب الوجود بھی ہر چیز خوانگِ زنجھے ہاں جی ہر چیز خوان صندّہ نظام میں نے بقا خط پہ دے اصول قانون گنگامہ ہر چیز مل بھی اماں خری ذات بو ہر چیز بے نیاز طور پر سوئی کے خواہاں محتاذ پی گا چیز چکی سوئی کے خواہاں گا وقت چیز محتاج میں پی بے نیاز مطلق بادشاہ غنی یہ مطلق بادشاہمی ہاں <سؤال> جی اور گاؤں میں خری ذات پہ سے دن چپی خواص ذات کی خدائے ذات پہ دین سہ مزاتی ان کا اعتقاد یا پر بن خدائے ذات پہ کا واجب الوجود ان در اعتقاد یا پا چھ کا سروس خریقا واجبن کا خدائے ذات پہ واجب الوجود ہاں جی کے ذات ازل نیت بن عبد تقیت بن حاجی کائناتی ذات پہ پھی اور طب القم الحسن ہر چیز ناب سُن سا خدائے ذات پہ پھی تو خدائے ذات پر سرمایہ الوجود اور بے نیاز مطلق بادشاہ سوئی کہ خواہاں محتاظ مت پہ گاہ چیز محتاج مت پھی حرآن خدا خواہاں ہر چیز لکھوان سوئی رزمن ضرورت میں۔ فر یا زبلزارغش تھومر گوشپ گونمر گوشف دین ذات چی مل جنگا مدا انسان کو موجودات کو مخلوقات کو نے صفت دین خدا ہر چیز سے بے نیاز سے بے نیاز ملق تو سمجھ لن واجب الوجود ذات ہاں جی تو خدا واجب الوجود ان دنوی کہ اعتقاد احبد بو یعنی جی کائنات اینو دین ذات چی کی خواہش المل دھن بھی ہر چیز خواہاں دھن چوکھے دین ذات چی یہ ذات دزاد خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ذات پہ یو کائنات خالقن مالکن راز اور کائنات پوری کائنات نظام وہ ہاں جو خا ازل صاحب حیاتِن میں زندہ اور خلاصی زندگی میں انفی کائنات ہر چیز خدا سے زندگی میں انفی ہاں جی خدا سے حیات میں منفی خدا حیات میں منفی قرآنی آیتوں تو خدا حق دیں وہ یوں ہی و یمید ہر چیز زندگی من, من موت ملنی واہ واہی اللہ اور وہ ازل سے زندہ اور اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے ذات موت سے بے نیاز ہر چیز سے بے نیاز سے کائنات گا ہر چیز سے خدا میں اللہ حسمت اللہ بے نیاز مطلق ہاں کائناتی ہر چیز جو نا کھلا کم از وجود ہیں اور چیز کے محتاج گا چیز کا ہمیں پن خود بخود وجود ہوں صرف خدائے ذات پہ چاہیے جو خود بخود موجود ہے ذاتی ہی موجود بھی خوش گیا کہ ذات و سجل دن موجوی باقی چیز گاہ خان الدن چُخ دین ذات کی قائل واد پہ دول و شس واط پود یا ذات اللہ یا ذات اللہ خالق صاحب یا ذات پہ رازق سین یا ذات مالک سین یا پر رب سین آقا سائن مالک سین ہر چیز کھل گیا ذات پن یہ کائنات یہ روح خری گیا اس کے ذات خوان جب چاہے چاہیں یہ کائنات باقی ہے وہ جب چاہیں کائنات کو نہیں سنابود کر سکتے ہیں اللہ کل شہن قدیر تو تھات چی کا اعتقاد یاپو واجبن یو الظبن اے وا واجو الوجو تن جب کا اعتقاد یاپو یا چیز تو خدا المنشپ دلسمِ پہ تاسوس انسان شدیر کا سی انسان سوسوس یا کس وحسوس یا کس ون خون دنیا تو ترقی سن سا دنیا ابتدا پنتہ سمجھو میں خدا لے میں شیس خان کون لا اما خدا لےمان قرآن تو فصا مہ شوال بن الحمد للہ رحب اللہ